بے شک ہم نی تو ریت اتاری اس میں ہدایت اور نور ہے اس کے مطابق یہود کو حکم دیتے تھے ہمارے فرمانبردار بردار نب اور علم اور فخا کے ان سے کتاب اللہ کی حفاظت چاہی گئی تھی اور وہ اس پر گوا تھے تو لوگوں سے خوف نہ کرو اور مجھ سے ڈو اور میری آیتوں کے بدلے ضلیل کمت نہ لو اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے وہی لوگ کافر ہے